ہاں اس میں یہ ہے کہ جب بھی مقتدی جو ہے وہ کرات اگر شروع ہو گئی اور وہ کرات کو سن رہا ہے تو کراط کے بعد پڑے ورنہ جب کرا ختم ہو جائے تو رکو کرنے سے پہلے وہ تمام تصویحات جو ہیں یعنی تکبیریں وہ پڑھ لے نماز ہو جائے اور اگر کوئی علم نہیں رکھتا جانتا نہیں اور اس نے اگر وہ تکبیرات چھوڑ بھی دی تو اس کی نماز ہو جائے گی ایک مرتبہ ہمیں کسی اللہ کے نیک بندے نے مشورہ دیا کہ مولانا آپ عید سے پہلے نماز سے یہ بتا دیا کریں کہ بھائی اگر تکبیریں چھوٹ جائیں تو وہ کیا کریں ہم نے کہا کتنا سادہ آپ جسے بتانا ہے وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک. اور جو سن رہے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں جس کو بتانا ہے تو کیا کریں گے بتا تو یہ ہے کہ وہ جب جماعت کھڑی ہو اس وقت اگر قرآ شروع نہیں ہوئی تو تکبیریں کہہ لیں اور اس کے بعد بھی تقبیریں رکھیں. ہمارے امام اعظم ابو ہنی فردانوں کا یہ فتویٰ ہے یہ بھی اچھا مثال کے طور پر عید کے موقع پر کراچی میں جب ٹیلی فون آتے ہیں تو پتا لگتا کئی نمازیں ایسی ہیں جو دوبارہ پڑھائی جاتی کیا ہے وہ امام ایک تقدیر بھول گیا دو بھول گیا یا رکو میں چلا گیا وغیرہ اب اس کا طریقہ سن لیجیے کیا عید کے موقع پر یا جمعے کے موقع پر جب بہت زیادہ اجتہام ہو آدمیوں اس میں اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو اگر وہ ترک کر دے تو نماز ہو جائے اس کی وجہ کیا ہے کہ عید میں ایسی حضرات آتے ہیں جو پڑھتے ہی عید کی نماز خالی جو سال میں دو ہی مرتبے آتے ہیں. اب امام نے سجدہ سہو کیا سلام پھیرا دوسرے سجدے کیا تو اناڑی لوگ سمجھیں گے ایک مولانا کون سی نماز پڑھا رہے ہیں میں یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں شبے سے بچنے کے لیے عیدین کے اجتماع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ سجدہ جیسا نہ کرے کہ عوام میں انتشار پھیل جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ بلا کے چیمے گوئیاں کریں گے تو ایسے موقع پر امام سے اگر ایک تکبیر کم یا زیادہ ہو گئیں حضور علیہ السلام کا عید کے موقع پہ چودہ تکبیریں کہنا بھی ثابت فرض کیجئے کوئی امام غلطی سے عید میں اگر چودہ تکبیریں بھی کہہ دے تو نماز ہو جائے گی اور کوئی تکبیر اگر چھوٹ جائے تو واجب ترک ہوا تو نماز ہو جائے گی اس کے اعدا کرنے کی اس کو لوٹانے کی نماز میں ضرورت نہیں اور کیا تھا جناب یہی تھا نا مسئلہ یہ